شاید ہے کہ دنیا کی کوئی بداعت یہاں مکے میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں ہم لوگ داخل ہوئے کوشش کرتے رہے سمجھاتے رہے لیکن وہ ایسی گٹی میں ان کے پڑ چکی ہے की اور سر کی وہ کا نام ہی نہیں لیتے ہیں بچے یہاں پیدا ہوئے ایک بچہ تھا میں نے شاید اس سے پہلے بھی ذکر کیا ایک بچہ اس کی عمر چار سال کی ہو گئی, ہو گئی وہ سنتا تو تھا گندا نہیں تھا سنتا تھا گنگا جو ہوتا وہ سنتا بھی نہیں اللہ کی قدرت سے بولتا بھی نہیں سنتا تھا آواز دینے پر ملتفید ہوتا تھا لیکن بولتا نہیں تھا کھل کر کے کہا کہ ابھی نہیں بول رہا ہے اب جائیں گے حاجی حاجی ری جان پر جب شکر چٹائیں گے تب بولنے لگے گا اللہ کی قدرت سبحان اللہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے امتحان لیتے ہیں گئے اور چٹایا بچہ بول رہا ہے میں نے دیکھا بچہ بول رہا ہے سبحان اللہ بہرال اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کعبہ کو چھوڑ کر کے جہاں کی دنیا کی کے لوگ آ کر کے اپنے گناہ معاف کراتے ہیں اور اپنی دعائیں قبول کراتے ہیں اس کو چھوڑ کر کے اگر آدمی اسی طرح کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی وہ آسان کر دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سر اول اسی پر اس کا ہے ہزار سمجھایا ہم نے کیسا لیکن سبحان اللہ اسی طرح دوسرے مواقع بھی نہیں چھوڑتے میلاد نہیں چھوڑتے اور کچھ جو رجبی سجبی ہوتی ہے یہ سب بھی اس میں پیش پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے ہدایت اللہ تعالیٰ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف جو ہے حلل اعلان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استعمال ہوتا ہے صرف اجم میں نہیں عربوں میں بھی مصر میں جا کر کے دیکھیے وہاں خبریں آباد ہیں مسجد حسین کے نام سے ہے جس میں رقص الحسن کہا جاتا ہے کہ یہ حصا ہوا کہ حضرت حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہوئے ان کا سر اٹھا کر کے مصر میں تب پہنچا تاریخی طور پہ بھی نہیں سابت ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ راسول حسین وہاں ہے اور اس کا طور باقاعدہ کرتے ہیں اس کے اوپر ہم نے کبڈہ دیکھا جو مقام ابراہیم کے قبل سے زیادہ خوبصورت ہے بڑا بھی ہے چاروں طرف اس کا طور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں صرف پورے طور پر گھر کر گیا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخماعم اشرک الصغر دیکھیے جس چیز کا ڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ چیز لوگوں میں آج پھیلی ہوئی ہے اور بری طرح پھیلی ہوئی ہے اخ وقمہ اخام اشرک الاسغر فسو اعلان ہو اشرک الصغر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیر کے سے ڈرتے تھے شرک اکبر آج کے لوگوں میں پورے طور پر اس کو شرک اکبر ہی کہا جائے گا اور کوئی اور دوسرا نام نہیں دیا جائے گا جو لوگوں جا کر کے اولاد کی طلب یا نفع نقصان کا مالک قبر والے کو سمجھ کر کے قبر والے سے طلب کیا جاتا ہے نے کے اکبر ہے یہ اسلام سے خارج کرنے کے افعال ہے اس میں کوئی شک نہیں اسلام کے نواخذ میں ہے جیسا کہ علماء اس کو بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ہے وہ سرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر ریا, ریا دکھاوے کے لیے کوئی کام کسی کا کسی کے دکھاوے کے لیے کوئی کام کیا جائے آدمی دل سے نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے لیکن اس وجہ سے پڑھ رہا ہے کہ اگر لوگ اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو لوگ ہمیں بے نمازی کہیں گے اس وجہ سے حج یا عمرے یا اس قسم کی چیزوں سے اس کو کوئی خاص دلچسپی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ پیسے دے رکھے ہیں تو سو, سوچتا ہے اگر ہم حج اور عمرہ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں لوگ بے تین کہیں گے آ کر کے حج اور عمرہ اس نیے سے کرتے ہیں یہ شرک اصغر ہوا ریا حقیقت یہ ہے کہ یہ شرک جو ہے یہ بھی یہ نہ سوچا ابھی کہ چھوٹا شرک ہوا تو اس سے کیا ہوتا ہے کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا نہیں یہ شرک جو ہے یہ آدمی کے اعمال کو برباد کر دے گا اور قیامت کے دن یہ اس قسم کا شرک بھی جہنم میں داخل کرنے کا سبب بنے گا جیسا کہ اس حدیث میں سا ذکر آیا ہے کہ سب سے پہلے تین آدمیوں کا حساب ہوگا جو جہنم میں ڈالے جائیں گے اس میں ایک عالم ہوگا جو اپنے علم کو سے فریاب نمود کے لیے استعمال کرتا تھا ایک سخی آدمی ظاہر میں تھا جو اپنی سخاوت کا مظاہرہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا اور ایک پہلوان تھا طاقتور آدمی تھا جو صرف اس وجہ سے جہاد کرتا تھا کہ لوگ اسے بہادر کہیں بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تینوں کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو ہر ایک دعوی کرے گا ہم نے تیرے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کب کا ولا کن کا انفقد علی وقارل کا جواب ولا کن کا طاقت علی وقارل کا شجاعت نواسیم بندار حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے بال کو پکڑ کر کے جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا تو شر کے اصغر اس کو شیر کے اصغر سمجھ کر کے چھوٹا شر سمجھ کر کے یہ نہ سوچے کہ اس سے نقصان نہیں ہوگا بلکہ تمام اماد اس سے برباد ہو جائیں گے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کی ایک شکل اور ایک صورت یہ بھی بیان کروائی ہے کہ یقین آدمی نماز پڑھتا ہوتا ہے اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ لوگ ہمیں, لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو دکھانے کے لیے اپنی نماز لمبی کر دیتا ہے تاکہ لوگ سوچیں کہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے اور بہت ہی پرہیزگار ہے بہت ہی اچھی عبادت کرتا ہے یہ بھی شرک ہے کیونکہ من کہ منصل علی فقط اشرق من تصدق تصدی فقط اشرک جس نے کسی کو دکھانے کے لیے زکات دیا یا نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ آرمین تھے مسلمانوں کے لیے رعوف الرحیم جو چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے نقصان کی کا باعث تھی اس کے بارے میں اس کی نشاندہی کر کے امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لقد تانا لکم فی رسول اللہ اس حسنہ اس وجہ سے ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ جن چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حکم دیا ہے اس کے قریب ہم نہ جائیں جو چیز آپ کے خاص حکم کے اندر نہیں ہے اگر آدمی اس کو اشتہاری طور پر غلطی کر لے تو اس میں اللہ تعالیٰ معاف کرے لیکن جس چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص حکم ہے اس پر جراخ یا اس پر اس طرح کی ہمت کرے کہ نہیں یہ جائز بھی ہو سکتی ہے یہ چیز تو یہ بہت بڑی بہت بڑے خسارے کی چیز ہے ابن مسعودی اللہ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کی عبادت کر رہا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا وہی شرک ہے اور شرک کے اگر ایک سجدہ صرف اللہ کے لیے قمر الواحد القحار صرف اللہ واحد کہار کے لیے سجدہ کرو اگر یہی سجدہ جائر اللہ کے لیے کر رہا ہے جیسا کہ کیا جاتا ہے قبروں پر کیا جاتا ہے سجدہ یقینا یہ شرک اکبر ہے اور یہ جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا ڈراوا دیا ہے من مات اوڑ جس کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ شرک کرتا ہوا مرے تو جہنم میں داخل ہوگا یہاں سے یہ ای بھی اشارہ ملتا ہے اللہ کی رحمت کی ایک کیانت اس میں یہ بھی ہے کہ اگر زندگی بھر کسی نے غلط کام کیا ہے شرک بھی کیا ہے لیکن اللہ نے توفیق دی آخر میں اس نے توبہ کر لیا تو فُلْ يَا عَبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَحُوا عَلَىٰهَمْ فُسِمْ لَا ان رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْ جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے شرک کر کے اللہ تعالیٰ کے کی نا کر کے دوسرے گناہ کر کے وہ ان کو چاہیے لاطف میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یہ نہ سوچے کہ بھائی ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ اتنا کچھ ہم نے سب کچھ کر لیا اب ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں معاف کرے گا نہیں لا تفلتوں رحمت اللہ عن اللہ اخر البین ہزار شرک کیا ہو ہزار گناہ کیے ہو لیکن آ کر کے اللہ کے دربار میں اگر صدق دل سے توبہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دون اللہ اس حالت میں اس کی موت آئے کہ وہ آخر دم تک شرک ہی کرتا رہا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا لیکن اگر شروع میں کی زندگی میں یا مرنے سے مرنے سے پہلے غرغرہ سے پہلے جیسا کہ آتا ہے کہ آدمی اگر آخری ملحلے سے پہلے جبکہ جنت اور جہنم اور آخرت اور دنیا دونوں نظر نہ آنے لگے اس سے پہلے جو دعا کرے گا یا توبہ کرے گا تو توبہ قبول ہوگا لیکن اس وقت جب کہ تمام چیزیں آیا ہو جاتی ہیں اللہ کی قدرت سے جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ آدمی آخری سانس میں ایسے مرحلے پر ہوتا ہے کہ گویا آدمی کسی اونچے پہاڑ پر کھڑا ہو کر کے ادھر دنیا اور ادھر آخرت سب کچھ اس کے لیے آیا ہو جاتا ہے اس وقت یقین ہو جاتا ہے کہ بھائی اب تو اس میں کوئی شک نہیں جس چیز کو ہم جھرلاتے تھے یا جس چیز کے بارے میں ہم غفلت کرتے تھے سستی کرتے تھے اس میں شبح نہیں ہے وہ چیز یقینی ہے اس وقت کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا اسی طرح قیامت کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت تک لوگوں کی توبے کا توبہ قبول ہوگا اس وقت تک جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلو نہ ہو جائے قیامت کے قریب سورج اپنی سورج کی جو اللہ تعالی سنت اور اس کے لیے جو عادت مقرر کی ہے کہ وہ مشرق سے طلوع ہو کر کے مغرب میں ڈوبتا ہے اس کا الٹا ہو جائے گا کہ مغرب سے نکلے گا اور مشرق جا کر کے ڈوبے گا اس وقت دعا قبول اس وقت توبہ یا دعا قبول نہ ہوگی اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جب اللہ تعالیٰ نے ہوش حواس دیا ہے توبہ کر لے ہزار گناہ کیا ہے یہاں تک کہ اگر قتل کیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے اگر قتل کیا ہے اس کو طاقت ہے کہ اس کا خوب دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے چھپ گیا اللہ تعالیٰ چھپا لیا تو توبہ اور استفار کرے گا تو انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو راضی کر کے جنت میں داخل کر دے گا یہ بھی ایک چیز ہے دیکھیے توبہ کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور گڑ جانے کی فضیلت بہت بڑی ہے اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ جو کچھ بھی کیا ہو آخر دم تک اگر وہ کرتا رہے لیکن مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی اس نے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مانا مناتا وہ دخل النار اسی طرح کبھی کبھی آدمی ایسا جو اس وجہ سے خاتمہ بل کی دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اللہ لینا لنا بالخیر۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی آدمی زندگی بھر اچھے کام کرتا رہتا ہے مرنے سے کچھ پہلے وہ کچھ برے کام ایسے کر جاتا ہے جس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اس وجہ سے آدمی کو ہر وقت اللہ کی مدد کیا کنا بدوئی ہدایت کی طلب اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہیں عمل کی توفیق دے رس اللہ, اللہ علیہ وسلم من ملکی اللہ علیہ سیم دخل الجن جو شخص اللہ سے ملے گا اس حالت میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا ہے دخل الجن تو وہ جنت میں داخل ہوگا وہ ملکیشر کو بھی سعین اور اس کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ شرک کرتا رہا اللہ کے ساتھ تو دخل النار وہ جہنم میں داخل ہوگا اس وجہ سے چاہیے کہ ہم شرک کے تمام امور سے ہمارے خیال سے کوئی شخص اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ شرک کے جو اسباب ہیں اس کو نہ جانتا ہو بعض ایسی باریک چیزیں ہیں شاید مخفی ہوں لیکن عام طور پر جس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے اس کے بارے میں تو کسی کو شبہ نہیں ہوگا شرک اکبر کے بارے میں شاید یہ ہو کہ نہ جانتے ہوں یا بعض ایسے الفاظ ہیں جن سے شرک آتا ہے اس کے بارے میں یا اس کے استعمال نہ کرنے کے بارے میں شاید ان کو علم نہ ہو لیکن شرک اکبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ سبھا نہیں کہ جس کو یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں معاف کر سکتے ہیں وہ تو آج کل دنیا میں شرک اصغر سے بھی زیادہ پھیلے ہوئے ہیں کل کر کے محر اللہ کی عبادت ہوتی ہے اس وجہ سے اگر ہم نے ایسا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اس مجلس میں بیٹھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اللہ کے گھر میں آ کر کے حاضری دینے کی حج اور روزہ اور زکات اور دوسرے اچھے اعمال کرنے کی اللہ کے دربار میں تو آئندہ کے لیے ہم یہ توبہ کر لیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور ہم آئندہ اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے کیونکہ ہم اگر کعبے کے درمیان اپنی زندگی گزار گزارے رات بھی دن بھی گزارنے کی توفیق آپ کو ہو جائے لیکن اگر دل میں کھوٹ ہے صرف کیا ہے توبہ نہیں کیا ہے تو یقیناً اللہ کے ہاں یہ چیز مقبول ہرگیز نہیں ہوگی کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوگا اس وجہ سے ہمارے روزے اور ہمارے ہماری نماز ہے ہمارے زکا ہماری زکاتے اور تمام اعمال ولی میٹ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکتا بیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اگر آپ نے شرک کیا آپ ہمارے بہت ہی چہیتے آپ ہمارے برگزیدہ بندے رسول لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے شرک کیا بکناہ کا آپ کے تمام امال ساخت ہو جائیں گے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ شرک سے بچتا رہے اگر دوسری چیزوں میں اللہ کی عبادت میں نماز میں روزے میں کمی ہوئی تو اس کے بارے میں بخشے جانے کا امکان ہے لیکن شرک کے بارے میں اگر کھوٹ ہوا یا کھوٹ ہوئی یا اس میں کمی ہوئی شرک کا ارتکاب ہوا چھوٹے بڑے شرک کا تو یقیناً اس کا مواخذہ بہت سخت ہے اس وجہ سے اللہ سے ڈر کر کے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے دنیا اور آخرت میں ہمیں اس سے توبہ کرنی ہے اور یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ماں باپ ایسے ہی گزارے ہیں ہم بھی ایسے گزاریں گے یہ چیز جس کو کہتے ہیں کہ تقلید آبا فلاقے ہمیشہ سے گمراہی کا سبب رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کو دعوت دی تو یہی کہتے تھے کہ آبان اسی طرح ہم اپنے باپ کو پائے اسی طرح ہم کرتے رہیں گے وہ محتدور وہ نہ ہدایت ملے گی ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی کی الانت مشکل پر ہوئی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے بس جہاد آپ کے خلاف لڑائیاں کی قتل کیے مارے گئے اگرچہ آپ کے اقرب الاقار میں سے بھی رہے ہوں لیکن تب بتہ ابو لہب ابو لہب کی بارے میں خاص آیت نازل ہوئی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کے رشتے میں ہونے کے باوجود بھی وہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کے مخالف اور دین کے مخالف شرک اور کفر کے مرتکب رہے اس وجہ سے ہمیں اپنی بھلائی سوچنی چاہیے ماں باپ کے بارے میں دعا کریں آپ اگر انہوں نے ان سے غلطی ہوئی جہالت نادانی کی بنا پر حقیقت میں اب اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ قبر کرنا شرک ہے معلوم ہے لیکن صرف اس وجہ سے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں ہمارے ماں باپ ایسا کیے ہیں اس وجہ سے ہم بھی کئے جائیں گے نہیں یہی چیز گمراہی کا سبب رہی ہے اس وجہ سے ہمیں توبہ کرنا ہے اور لوگوں کو پیچھے ہمیں سمجھانا بھی ہے یہ بھی ضروری ہے امر بلوارو اور نہ ہی انل منکر بھی بہت ہی ضروری ہے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ جو چیز جانتا ہے بھلائی کی وہ لسر انسان رسم الحق اللہ رب العزت زمانے کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ تمام لوگ گھاٹے میں ہیں الدین امن عامرسوالحاف صرف وہ لوگ فائدے میں ہیں جنہوں نے اللہ پر جو اللہ پر ایمان لائے شرک نہیں کیا وہاں اور نیک عمل کیے وہ تباس یہ نہیں کافی ہوگا کہ آپ اپنے طور پر نیک کام کریں آپ کے پڑوس میں آپ کے اقربا آپ کے بچے غلط کام کر رہے ہوں آپ کہیں کہ لا یا کو منزلہ ارادہ دے تو نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جن کو دو ٹوک لفظ کے ذریعے سے جن کی ہدایت آپ کر سکتے ہیں ان کو دو ٹوک لفظ بولنے میں بھی وکیل ہی کرے نہیں یہ جائز نہیں ہے توسیب بالحق اور توسی ب صبر امر بالمعروف اور نہیں عل مون کر جتنی چیز آپ جانتے ہیں اس کا حکم دینا یا جو برائی آپ جانتے ہیں اس سے منع کرنا یہ ہر فرد کا فریدا ہے ہر شخص کا باپ ہے اپنے بچوں کے بارے میں کم سے کم سختی سے اس کو برتنے کی کوشش کریں آپ اگر اسی محلے کے بڑے ہیں عمدہ ہیں مکھیا ہیں،, ہیں اور کچھ ہے تو آپ کا فریدہ اور بڑھ جاتا ہے بہرحال ہم سب کو یہ چاہیے کہ خود اپنے طور پر اپنی اصلاح کریں اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش بابلشرق سوال اگر ہو تو بتائیے گا نہیں تو پھر وقت جائے ہو گئے باب الشر شہادت <الیشرت> <الیشرت> الیل جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی ہدایت دی تو ہم اس ہدایت کو پوری دنیا پر عام کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے پیارے رسول آپ کا ہے بصیرت یہ ہمارا راستہ ہے اللہ کی طرف اللہ اللہ کی طرف ہم پکارتے ہیں اللہ علم اور بصیرت کی روشنی میں ہم یہ نہیں کہ جہالت کی, کی بنا پر جو چاہے ہم کہیں نہیں اللہ تعالی نے ہمیں علم دیا ہے اس علم کی روشنی میں ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں ہر ایک دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے نہیں فلاد ہی سبیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اس کے بعد آپ نے لکیر کھینچی لائن کھینچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ حاضلی یہ سیدھا راستہ اللہ تعالی کا ہے اور اس کے چاروں طرف پکڈنڈیاں ہیں جس کو کہیں گے چھوٹے چھوٹے راستے ہیں اس کو نبی کریم سر اسی... اس کو اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرمایا ہے وَلَا بِكُمْ. یہ راستہ ہے ہمارا اس کو پکڑو اور دوسرے چھوٹے چھوٹے راستے جو کنارے سے لگے ہوئے ہیں ان کو تم نہیں پکڑو ورنہ تمہارے اندر اختلاف ہو جائے گا اور تم فرقہ فرقہ ہو جاؤ گے اور یہی حالت مسلمانوں کی ہے تو چاہیے کہ ہم ڈھونڈے کی پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا کیا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سنت ہے اسی کو پکڑ کر کے ہم چلنے کی کوشش کریں دنیا کا معاملہ ہو آخرت کا معاملہ ہو عقیدے کا معاملہ ہو عمل کا معاملہ ہو سیرت کا معاملہ ہو پہننے کا معاملہ اوڑھنے کا معاملہ ہو چلنے پھرنے ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے بائیں ہاتھ سے نہیں لوگ کہتے ہیں جن لوگوں کی تربیت حقیقت میں آزاد ماحول میں ہوئی ہے بچہ کھا رہا ہے آپ کہہ دیجیے ان کے گھر میں بیٹھ کر کے اگر آپ کہیں گے بچے کو چھوٹے بچے کو بھائی دائنے ہاتھ سے کھانے دیجیے بھی بچہ ہے اس کو کیا پروا پھر جانا آگے معاملہ بردن کرتے دائیں اور بائیں سے کھا, کیا فرق ہوتا ہے بےچارے نہیں جانتے جانتے ہوئے بھی بہت سے لوگ تو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے بہرحال اللہ کا راستہ واضح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے اگر ہم خود نہیں جانتے تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ اس میں کیا طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سے لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا ہم چلے آئے مکے میں اب کیا کریں عمرے کے غرض سے آئے ہیں سب کچھ پاس بنوایا اتنی مدت پہلے ویزے لینے میں جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں سب کچھ کیا میں آنے میں اتنی مدت میں ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی سے پوچھ لیں کہ ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہتے ہمیں نہیں معلوم تھا نا کپڑے بھی نہیں خریدے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا جہاز میں تو لوگوں نے کہا کہ ہاں احرام بازی لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں تھا کیوں نہیں تھا بھائی ہمیں معلوم نہیں تھا یہ بھی کوئی بات ہوئی آپ جاتے ہیں معمولی کوئی چیز خریدنے ہیں تو ہزار آدم سے پوچھیں بھائی اس چیز کا بازار کہاں ہے اور کتنے میں مل سکتا ہے پیک کچور کر کے آپ جا کر کے خریدتے ہیں تو اللہ کے کام کے لیے جو آ رہے ہیں تو اس کو بہرحال پوچھنا چاہیے لوگوں سے کہ کی ہمیں کیا کرنا ہے احرام خرید لیں یہ رام کہاں سے باندھنا ہے یہ سب چیزیں تو سیکھ لینی ہیں اللہ کے دین کے بارے میں سیکھ علم حاصل کرنے کو اصل میں مسلمانوں نے اس وقت اس کی کوئی اہمیت نہیں دی اس وجہ سے خود بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود بچارے دین سے بیزار یا دین سے نابلد اور خود بچوں کو ماشاءاللہ اللہ بڑے فخر سے یہاں کچھ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مشینری اسکولوں میں داخل کر کے عیسائی اسکولوں میں داخل کر کے فخر استعمال بیان کرتے ہیں اور بچہ چھ سال تک بڑی اچھی انگریزی لکھتا ہے بولتا ہے ماشاءاللہ اللہ فخر کرتے ہیں یہ مسلمانوں کے دین اور ایمان کا ایک مظہر ہے حقیقت میں ہمیں سب سے پہلے اپنے دین کو سیکھنا چاہیے دین میں جو چیز ضروری ہے وہ تو ہر شخص کے لیے سیکھنا ضروری ہے باقی اور دوسرے وسیع یا یہاں تک کہ آدمی مفتی بنے اور کچھ نہیں یہ دوسری چیز ہے لیکن کم سے کم کس طرح نماز آپ کو پڑھنی ہے پانچ وقت کی نماز اس کے ساتھ کیا سنتیں ہیں اس کے بعد اور کس طرح لباس کس طرح وضا ہے یہ سب چیزیں تو ماحول میں رکھ کر کے بھی آدمی سکتا ہے لیکن ہم لوگ آج مسلمان حقیقت میں کمزور قوم یہ مغلوب ہو کر کے دوسروں کی تقلیر میں ہم اپنا فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے کو انگریز ظاہر کرنا چاہتے ہیں اپنے کو یعنی کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی ترقی یافتہ ہیں بائیں ہاتھ سے کھانا کھڑے ہو کر کے کھانا شادیوں میں بہت سے لوگ اچھے اچھے لوگ بھی پھسل جاتے ہیں اس طرح کے غلط رسوم کا ارتکاف کرتے ہیں جس میں شرک وغیرہ کا بھی کی باتیں بھی آتی ہیں اس میں سے بہرحال اللہ کے راستے کو سیکھنا چاہیے معلوم کرنا چاہیے بل حادی سبیلی ادر اللہ اعلیٰ بسیر علم اور فرم سوچ اور سمجھ کے ساتھ ہم اللہ تعالی کے دین کی طرف بلاتے ہیں آنا وہ منستبانی میں بلاتا ہوں کیا رسول فرماتے ہیں وہ مینستبانی اور میری جو لوگ اتباع کریں گے اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اللہ کے دین کی طرف جس قدر بھی اس کا علم ہے لوگوں کو بلائے کوئی غلط کام دیکھے فوراً اس پر لوگوں کم سے کم اچھے الفاظ میں سمجھا دے طاقت نہیں کہ ہاتھ سے پکڑ کر کے اس کو یا مار کر کے اس کو اس سے روکے کم سے کم بولنا تو ضروری ہو گیا کم سے کم اتنا بول دے بھائی یہ چیز غلط ہے نہ کرو آپ کے اس کرنے سے دوسروں پر بھی برا اثر پڑے گا اچھی بات کہہ کر کے اپنا فریضہ ادا کر دینا چاہیے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کا طریقہ اور آپ جانتے ہیں کہ امر بالمارو کے تین مرحلے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رہا مین کو من کرم پلی اگر کوئی شخص کوئی بری چیز دیکھ رہا ہے اس کو طاقت ہے اپنے ہاتھ سے بدلنے کا تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے کوئی شخص کر رہا ہے اس کو ڈانٹ کر کے دھکا دے کر کے اور کہے کہ نہیں تم کو ایسا نہیں کرنے دیں گے وہ آپ اپنے بچوں پر اپنے ماتا کے لوگوں پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں بن رہا ہوں کو ممکن فلیور اگر اس کی طاقت نہیں فبیلسان ہی زبان تو ہلا سکتا ہے بھائی یہ چیز غلط ہے نہ کرو اللہ کے واسطے دنیا اور آخرت میں تمہاری تمہارا نقصان ہوگا ہو سکتا ہے آپ کا یہ کہ یہ بات اس کے دل میں گھر کر جائے اثر کر جائے آپ کہیں گے کہ بھائی ہزار لوگ کہتے ہیں ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے کسی کے کہنے سے اثر نہیں ہو نہیں کبھی کبھی دل سے نکلتی ہے بات تو دل میں اثر رکھتی ہے جی صورت صورت وہ سب وہ سبحان اللہی عما من المشرقین اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں یہ ایک, ایک مسلمان کا سیوا اور ایک مسلمان کا دعویٰ ہمیشہ ہونا چاہیے دعوی کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے اس وجہ سے یہ جاننا چاہیے کہ شرک کے کیا کیا اسباب ہیں اس کو اس سے بہرحال باز رہنا ہمارے اوپر فرض ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح علم دے اور اپنے دین پر عمل کرنے اور اس کو برپا کرنے کی توفیق دے آلومن. اللہ تعالیٰ. قبلہ محترم اصل میں عربی اردو میں بہت سے الفاظ ہیں ایسے جن کا نا استعمال کرنا صحیح ہے قبلہ محترم آہ اور آہ یعنی اس طرح کے بہت سے اور الفاظ ہیں جس کو جس میں بھی شرک کا صاحبہ ہوتا ہے یا کم سے کم بے آدمی ہے اس قبلہ کی قبلہ کہتے ہیں آدم قبلہ یعنی گویا آپ ہمارے قبلہ ہیں جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں جس طرح آپ ہی ہمارے سب کچھ ہوئے تو یہ اس لفظ کا استعمال صحیح نہیں لکھا بھائی نے آداب السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ قبلہ محترم میں کافی سالوں کی قضا نماز ہیں قبلہ کہنا چھوڑ دیں ہمارے خرچ کسی کو بھی نہ کہیں قبلہ محترم میری کافی سالوں کی نمازیں رہتی ہیں یعنی چھوٹ گئی ہیں میں نے شروع کی کیا میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں اگر کئی سالوں کی چھوٹی اس کے بارے میں علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ نمازیں آپ کی چھوٹی ہوئی جن کے بارے میں آپ صحیح تعداد جان سکتے ہیں تو اس کو آہستہ آہستہ ادا کریں سزا کریں سزا کریں لیکن اگر کئی سال کی چھوٹی ہوئی ہیں جن کو ضبط کرنا اور ان کو بھی تعین معلوم کرنا بھی مشکل ہے تو اس کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے آئندہ ہم نماز نہ چھوڑیں گے ندامت ہو اور آئندہ اس کے نہ کرنے کا عزم ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اس کو سزا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بعض لوگوں نے کچھ اور طریقے اختیار کیے ہیں قضائے عمری کراتے ہیں کچھ یا کہتے ہیں کہ حرم شریف میں اگر ایک نماز قضا کر لیں گے ایک ز پانچ وقت کی اگر ہم نے قضا کر لی قضا نماز پڑھ لی تو گزشتہ تمام نمازوں کا کب ہو جاتا یہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ستائیسویں رمضان کو کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ اس کو اس کا لفظ دیتے ہیں شاید کہ اگر آپ نے ایک نماز پڑھ لی تو زندگی بھر کی وہ نماز جو قضا ہوئی ہے ان کا کفارہ یہ سب غلط ہے یہ خیال غلط ہے اور اگر کوئی شخص اس معنی میں کرتا ہے تو یہ بدات ہوئی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں جو چیز ثابت ہے تو وہ استفار کر کے آئندہ ایک نئی زندگی شروع کریں انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی پرانے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن اگر موجود چند نمازیں چھوٹی ہیں تو ان کو ادا کریں یاد کر کے کہ فلاں جن کی زہر چھوٹی تھی فلاں جنم گئے تھے وہاں سفر میں گئے تھے تو چھوٹ گئی تھی اس طرح کر کے اس کو بہرحال آپ کو ادا ادا کرنی ہے کسی چیز کو ریالی چیز کو چومنا کیا مطلب ریالی چیز کو ہاں اچھا آپ نے بہنوں کو سین رکھا اس کو بریکٹ میں کسی چیز کو پاک چیز کو چومنا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے اصل میں چومنا ہوتا ہے یہ بھی ایک عبادت اور احترام کا ایک طریقہ ہے آپ کلام پاک کو چومتے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کلام پاک ہر ایک کے سر آنکھوں پر اس میں کوئی شک نہیں لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چومتے تھے صحابہ کرام اس کو چومتے تھے آپ اس کو عبادت سمجھ کر کے ثواب کی غرض سے یہ کام کر رہے ہیں اور ہر وہ کام جو ثواب کی غرض سے کیا جائے کہ قائدہ عام قاعدہ سمجھ رہے ہر وہ کام جو ثواب کی غرض سے کیا جائے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ چیز نہ رہی ہو وہ چیز بدعت ہے وہ چیز صحیح نہیں ہے اس وجہ سے چومنا کلام پاک کا چومنا یا آنکھوں یا پی... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آیتیں ہوئے کو آنکھ میں لگانا اور چومنا یہ سب چیزیں نہیں رہی یہ بدات میں داخل ہیں اس کو بدعت کہتے ہوئے شرم نہیں محسوس کرنا چاہیے اس کا اس کو رواج دینا چاہیے تاکہ لوگ سمجھیں یہ بدعت اب کوئی جان کر کے اس کو کرتا رہے وہ الگ بات ہے جو چیز پیارے رسول صحابہ جان چھڑکنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آنکھ کے اشارے پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار تھے آپ کے سامنے حضرت بلال بھی تھے سب جو ہر وقت آپ کے خادم تھے آپ کا نام مبارک آتے ہوئے کسی نے انگوٹھا نہیں چوما نہ آگ پر لگایا کلام پاک پڑھتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعد کا مصحفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کلام پاک تیار کرائے سب تھے کسی سے یہ ثابت نہیں کہ وہ لوگ چومتے تھے پڑھنے کے بعد یا پڑھنے سے پہلے بہرحال کسی چیز کو چومنا شرک کے زمرے میں آتا ہے سوائے حجرِ اسود کے بجوزیت سنگھوں نے کہا ایک کتاب ہے دیوان ہدایت راغی کے مسلم صاحب کی بجوزی سنگھ اسود کے کی کیا ہے کی کسی چیز کا چومنا ہے شرک یعنی وہ ایک دم بالکل انہوں نے کہا ہے کسی... یہاں تک کی صحیح بات یہ ہے کہ کعبہ مبارکہ کے دوسرے خطرہ کو بھی چومنا علماء نے اس کو غلط کہا کیونکہ یہ پیارے رسول نے نہیں کیا ہمیں تو وہی دیکھنا ہے جو پیارے رسول سے ثابت ہے, ہے. نہیں ثابت ہے تو ہم ہزار طریقہ کا محبت کا استعمال کریں اپنے وہ مقبول نہیں ہوگا جی کیا کسی برگزیدہ بندے کا واسطہ لے کے اللہ سے دعا مانگنا شرک ہے شرک ہے کسی یہ توسل جو کہتے ہیں بندے کا واسطہ کس طرح آپ لیتے ہیں کیا وہ بندہ ایک بادشاہ ہے اس کے پاس پہنچنے یا اس سے اپنی بات منوانے کے لیے اس کی بیوی کا اثر لینا پڑتا ہے یقیناً بیوی کے فندوں میں بیوی کے ظلم میں وہ گرفتار ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نوز بلّہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے اس ایسے لوگوں سے تصویر دی نہیں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں اللہ تعالیٰ کسی کے دباؤ میں نہیں سب اس کے دباؤ میں ہے تو پھر واسطہ کیا کیا مطلب ہوا کسی کا بادشاہ کے لڑکے کو پکڑ کر کے یا وزیر کے لڑکے کو پکڑ کر کے آپ جائیں گے تو اس کے دباؤ سے یا اس کی رعایت اور روح سے یقیناً کام تو کرتے ہیں لوگ کیا اللہ تعالیٰ کی, کی, کی بھی یہ حالت ہے گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کو بندوں سے تشویری دی